ان نصر شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح اور تم دیکھو گے کہ لوگ خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج تو اپنے رب کی تسبیح کرو اس کی ہمد کے ساتھ اور اس سے بخشش مانگو بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے